I heard of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 Oh, Jesus. <laughs> S kann Vertraue und glaube, <laughs> Awesome, awesome, ملحب ملحب ہے ملحب ہے بڑی, بڑی محروبے کا نام کا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 پرانے hey کے خزانے کر سکتا اتار دے مولا ہی اتار, اتار دے, آج اتار دے, اتار اتار دے اللہ بے روزگاروں روز کو روزگار روز دے دے رشتے حلال میں برکتیں دے دے فاطمہ سراہرا کی حیات سکتا ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن کے کی سعادت دے دے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 کو بلند کر دے یا اللہ ہمیں قرآن سچی محبت دے دے یا دے اے اللہ یا سوچا چاہے وہ میرا اور بات بڑی ہے کہ پورے عالم میں قرآن کے نور کو پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے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 امیرا قرآن رہا جو جو جو قیدوں میں ہیں اے اللہ سب کا یا اللہ سب مشکلوں کو, کو آسان کر دے سب کل پریشانیوں کو, کو ختم کر دے بے سکونوں بے سکون کو سکون, سکون دے دے بے اطمینانوں منان کو اطمینان دے دے بے قراروں, بے قراروں کو قرار دے دے, دے, دے. قرآن, قرآن کے نور کا ہمیں ہر گناہ سے بچا لے یا اللہ یا کوئی مسلمان یا اللہ دین کی خدمت کر ہے یا اللہ جو کوئی عالم ہے جو کوئی مشاعر آل ہے جو عروم ہے جو, جو سربراہ ہے جو, سربرا جو جو تیرے دین کی دی خدمت, خدمت کر رہے ہیں اے, اے مالک تو مالک سب, سب کو دنیا رات بارویں ترقی بار دے دے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 تمام عباء السلام, علید السلام تمام صحابہ حمید عبد اللہ خاجا خاجہ محمد شاہ فیلانیا بیرو دل شاہ جیلانیہ شا جیلان شا جیلان سفی عبد الوہد شاہجیلانیا اور میرے شیخ سعید مفتی وقار تمام غلام اور شہدائے اسلامیہ اور تمام مرد و خواتین جو قدم قادری میں شامل ہوتے ہیں اور تمام کو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 جو قرآن, قرآن کے دور کے پھیلانے کا ذریعہ آنا ہے ان کے علم میں عمر میں برکتیں دے دے جو قرآن, قرآن کو سننے, سننے آئے, آئے ان کے حق بھی یہ دعائیں قبول ہو لیں جب دبا